الحمد للہ تبارک و تعلیٰ من عن المجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <تسجل> <متحدث> ایوہ الناس فجاء و مععزت من ربکم و شفاء لما فی صدور و خدا و رحمت للمومنین قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرہ و قیرمی ما یجمعون وقالت اللہ عز و جل لو انزلنا خاز القرآن علی جبل درائطه خاشم متصدق من خشیت اللہ معافی کے ساتھ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے اور ہم سب جانتے ہیں عظمت قرآن قرآن کی بزرگی اس کا تقدس اس کی اہمیت اور فضیلت اس سے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمائے بس یہ وجہ تنزیلوں میں نبل عالمی کہ وہ رب جو تمام عالموں کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے اس نے یہ کتاب حاصل کیا ہے تنظیم کتابوں میں اس عزیز حکیم کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے جو مکمل قدرت کو رکھا رکھتا ہے عزیز اللہ تعالی کی وہ صفت ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا کوئی اسے روک نہیں سکتا اور حکیم مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس کے فیض ہے اس کے تمام ہی معاملات حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں تو قرآن کی عظمت کے لیے کہ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا اور ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید نے اس کی اور بھی تفصیلات بیان کی کہ یہ اگر عظمت والی کتاب ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے ہمارا معاملہ ہونا ہے ایک بات واضح گئی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اگر یہ ہماری طرف سے نہیں ہوتی کتاب کسی اور کی طرف سے ہوتی تو تم اس کے اندر بہت سے اختلافات دیکھتے دیکھتے تو قرآن مجید ہے ہر طرح کے نقائص سے پا شروع میں ہم کہتے ہیں لا لاغی شروع ہی میں بقرہ جو ہم کہتے ہیں علیم ضالی بفی آغازی میں ہمیں ذہن کو صاف کرتے ہیں کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہر طرح کے شب و شبے سے ہے ہر طرح کے نقائص سے پا یہ اس کی عظمت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بولو پانا میں ان کی غیر اللہ عام کتاب نہیں ہے یہ بڑی خاص کتاب ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے تو اس کو بڑے ادب و احترام سے پڑھنا چاہیے تحر تحر کر اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اگر آپ کے سامنے عظمت کا تقاضہ ہے کہ کام لگا کر سوئے. بیٹھے. تو یہ اللہ کی کتاب میں زبردست عظمت گزرتی ہے اس کا جو اہم ترین پہلو ہے وہ ہماری زندگی سے <تصفح> <تصفح> <مید> اللہ تباروں کے لیے بزرگ والی اس کا بڑا تقدس تو جن انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے ان کو بھی اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے وہ گزر تھا تو عزم الرآن کی یہ دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتے ہیں جو اس کو مانتے ہیں ان کو یہ کتاب پہنچا بتا دی ان کو عظیم بنا یا ناس اے کو رب دیو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسیحت آ شفاق المافی سدو تمہارے دلوں کے امراض کی شفات سے موجود ہے تمہارے شکو کی تمہارے گندے کی تمہارے شرکی جتنے بھی اس طرح کی روحانی بیماری ہو سکتی ہیں دل کی بیماری ہو سکتی ہیں اس کا علاج کرانے کے لیے وہ ہوتا وہ رحمت اور جو اس کو مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے و رہنمائی رحمت اللہ کہ فضل ففضاری کا فلیح راو. اس کتاب کے ملنے پر تم کو خوشی منانی چاہیے جمع کرتا کون کون سی چیزیں اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جمع کرتا ہے رسول وہ اس کتاب کو سلام فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ذریعے سے اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ترقی دیتا ہے اگر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے دنیا میں تو وہی قوم ترقی کر سکتی ہے صحیح معلوم میں جو اس کتاب کو مانتی ہے پڑھتی ہے, کرتی ہے وہ یہ رہوبی آخری اور اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کو نہیں مانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کو وہ نیچا کر دیتا ہے ان کو زدت کی طرف ہے ناکامی سے وہ دو چار ہو جاتے جو بات میں یہ سب بطور خاص بتانا چاہتا ہوں آپ کو عزمۃ کے حوالے سے یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہم کو کیسا غلط بتا دیتا ہے ہم کیسے عظیم ہو جاتے ہیں اس کتاب کو ماننے سے دیکھیں اگر کوئی محل رہتا ہے تو محل کے شاہ شاہی وہ رہتا ہے کوئی عام آدمی محل میں نہیں رہ سکتا بڑی شاندار ہوتا ہے تو اس پر رہنے والا کوئی سپر آکھا ہوتا. جو لوگ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو کتاب کو مانتے ہیں اور وہ کتاب بڑی عظمت والی ہے تو وہ بھی بڑے عظمت والے ہونے چاہتے تو قرآن مجید وہ عظمت کو عطا کرتا ہے کیسے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی فکر بناتے ہیں اور فکر بنے تبھی آپ نے فکر اگر نہیں بنی تو کام نہیں کرتا یہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے لاکھ سمجھا لیجیے آپ جب تک کہ فکر نہیں بنائیں گے وہ بات نہیں مانتا چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے جس کا ہے بڑا مقام ہے کہ یہ ہماری فکر بناتا ہے فکر کیسے بناتا ہے فکر اس طرح سے بناتا ہے کہ جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جن چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کے کتاب کو یہ متوجہ مطلب کرتا ہے اللہ تعالی نے یہ کتاب ناز فرمائی انسانوں کے لیے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو قرآن مشین سمجھنے والا بنایا ہر انسان چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو وہ قرآن مشیش سمجھ سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے ایسے کہ اللہ تبار تعالیٰ نے اس کتاب میں جو آیات براہم کی جو نشانیاں بیم کی ان کو کھول کر اس کا پھیلا پیش کیا ہے کوئی بھی دیکھ سکتا آنکھ اگر ہے تو دیکھ سکتا کان اگر ہے تو سن سکتا ہے دل اللہ کر دیا سمجھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین جو آگینس دی ہیں ان کے حوالے سے بتاتا ہے کہ اگر تم ان کا صحیح استعمال کرو تو رب کو پہچان سکتے اللہ وہ عطا جب تم کو یہ ماتھوں میں ہاتھوں میں نہ اللہ ان ذات وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں تم کچھ بھی نہیں جانتے وہ جعل لك السمع وہ تو ہے کان بھی ولا بصر आंखें ولا عقل دل بھی لال رقشرو تاکہ کچھ ہاں تو ادا کر سکے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سک اب پرانے مجید ہمارے سامنے تفصیلات پیش آتا دیکھیے ہم پوچھتے ہیں کسی سے کیوں پوچھتے ہیں کیونکہ جس سے پوچھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو جواب دیتا سوال کرتے ہیں ماں باپ سوال کرتے ہیں استاد سوال کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں ہمارے جو کنورزیشن ہوتے ہیں ہماری جو سوال اور وہ لگا ہی. دوسرے ہیں سوالات کے سامنے ہم سوال نہیں کرتے کسی جواب سوال نہیں اس کے سامنے جواب دے سکتا سوال ہے تو کہو کہ یہ آسمان اور زمین میں جو ہے وہ کس کا اب یہ سوال سب کے لیے اور ہر کوئی اس کا جواب ہو سکتا نہیں کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ کس کا ہے زمین اور آسمان میں جو بھی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے جواب نہیں رو کو کیا اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ کالم سے کہتا ہے. اللہ کالم سے ہے. کیا آسمان کو نہیں دیکھتے سجایا ہے کہیں اس میں کو کوئی لارا نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین چرز دیتا ہے پانی اگر نہیں برستا ہے آسمان سے تو آپ کچھ نہیں کرتا. کر سکتے آپ کچھ نہیں سارا کھیت کا کاروبار آسمان سے پانی برسنے کا میسر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کو, کو زمین سے نہ صرف کھیت کھلیان ہماری زندگی کا سامان ہے بلکہ یہ پوری زمین پلاٹ ہے تو امیر ہے اگر پانی ہے تو امیر ہے بہت سی چیزیں ہماری زمین میں ہوتی ہیں تو ہم دولت اس حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہماری کے رہنے کا مقام بھی بنایا اور یہاں سے فائدہ اٹھایا کئی طرح جماتیں نکلتی ہیں خزانے نکلتے ہیں سونا نکلتا ہے چاندی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا اور دیکھتے ہی ہری بھری ہو جاتی تو یہ جو سوالات ہیں بہت مشکل سوال نہیں بھائی آسان چھوٹا بچہ بھی جواب دے سکتا شرط یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ اور سمجھے کی کیا بات بتائے ہے تو اللہ تعالیٰ اور یہ زمین دیکھتے دیکھتے ہری بھری ہو جاتی ہے آپ کا کام نہیں کھیت میں جو ہریالی آپ دیکھتے ہیں وہ پوری آپ کی محنت کی وجہ سے کچھ آپ کی محنت ہے اور باقی کا سارا کا سارا کام اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو کرتا مثال کے طور پر, پر آپ بیج ہوتے ہیں بیج ہونا آپ کا بیج زمین جاتی ہے اور وہ پھٹتی ہے اس میں آپ کو کوئی رول نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہم بھی بولنا پاؤ اللہ تعالیٰ کہ زمین کے اندر جو بیج جاتی ہے دانے کو بیچ جاتے ہیں اس کو پھاڑنے والا اللہ ہم نہیں پھاڑ سکتے کچھ بھی کر کے ہم نہیں پھاڑ سکتے ہماری خد ہے اللہ کی رحمت ہے جو ہم کو یہ سب سے فائدہ پہنچانے والا بناتا ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائیں بتائیں اور غور کرنے کے لیے کہا تو جب آپ غور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک صحیح بات ہے کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہے اگر اس کی چیز پر آپ غور کریں اس کو دیکھیں تو اس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے ایک کسی عمارت پر آپ دیکھیں عمارت کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو ذہن بھی جاتا ہے کہ کس نے بنایا تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پر غور کری تو آپ کو بڑی تفصیل سے کہ آپ غور کیجیے किस तरह से अल्लाह ने तुम्हारे लिए सामान फरा जितना आप गौर करेंगे आपका जहन बढ़ता चला है आप समझते चलिए आपकी बदली चली जाए और सही रास्ता फरमाता है आपकी बदलान क्या ये लोग जमीन पर चले मिले दे नहीं, नहीं कि देखते ये लोग کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھپلایا ہے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کیجئے اللہ کی پلٹ جائے اگر آپ نہیں پلٹتے ہیں تو اللہ نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں نے ہم کو چھپلایا ان اللہ کیا انجام اللہ تعالیٰ قوم آگ کو آپ دیکھ لیجیے قوم سمود کو آپ دیکھ بستیوں کی بستیاں تباہال تباہ کسی زمانے کس میں تو یہ موقع اللہ تب فرماتا ہے وہ اسی کائنات کو دے کے سمجھ جائے کہ وہ سب فائدہ پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ جس کی بندگی کرنی چاہیے تو کیا تم ان کو خوش کر دے رہے تو بناتے قرآن مچھی جوڑتا ہے جب آپ بیٹھتے اس کے سامنے جھنجھوڑ کے رکھتا ہے کیا سوالات ہیں تم ان کو پوچھتے کر دینے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے تو قرآن مجید ذہن کے گری سے آپ کی نظر بناتا آپ کی فکر بناتا ہے اور آپ کی زندگی کا ارتقاء آپ کی زندگی کا قرآن کی اللہ تو جس طرح سے ہم گھر کے دستخط پر بیٹھ کر انرجی حاصل کرتے ہیں غذا حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا خوب بنتا ہے ہم دوڑ دور کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم گھر سے کھانا کھاتے ہیں قرآن مجید بھی اس طرح کی انرجی آپ کو فراہم کرتا ہے تو جس طرح سے گھر کے کھانے سے انرجی ہے ہمارا خون بڑھتا ہے اور ہم دوڑ دھو کے قاتل ہوتے ہیں اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہونا ہے کہ جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو انرجی ملنی چاہیے رسول رسوم وسلم نے قرآن مجید کے سلسلے میں جو دعائیں وہ کے ہی ہی آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے جسم کو طاقت رکھا تو ملتی ہے کھانا کھاتے ہوئے آپ کی بھی دیکھیں جب بات کرتے توجہ سے آپ کو کھانا قرآن مجید کو اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ لیا ہے اسے تو یقیناً آپ کو اور یہی اصل میں آپ کی طاقت ہے وہ جمل نہیں کے نسل سے ہماری شخصیت کو جازمٹیو بنا اٹریکشن ڈریس منی آپ کے اپیرنس منی میک اپ منی اس بات میں ہے کہ آپ کے دل میں کتنا پرانی ہے اللسیح سفی جوفی شی الن قرآن کل بیت فری رسول قرآن میں کوئی حصہ نہیں وہ میرا گھر کی طرح ہے کوئی نہیں آتا تاج لوگ آتے ہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں جس میں ہوتا ہے لوگ اس کی طرف رازی ہوتے ہیں کھنڈروں کی طرف راضی نہیں ہوتے اگر امت مسلمان اگر مسلمان قرآن بھی تو سمجھتے پڑے دل بسا تو کی طرف متوجہ ہم سنتے ہیں ہمارے اللہ کے بارے میں ہزاروں لوگ مسلمان میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہم کو لگتا ہے بات ایسے کیسے ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتی لیکن بات صحیح ہو سکتی ہے اگر ہم اس پہلو سے غور کریں کہ اگر آپ کے دل میں قرآن مجید ہو اگر اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے دل میں ہو تو یقیناً پھیلے گا آپ کے سامنے پھیلے گا آپ کے بازو پھیلے گا آپ کے ہر طرف پھیلے گا تو قرآن مجید کی عظمت کا یہ عملی پہلو ہے یہ آپ کی فکر بنا آپ کا مزاج بنانا ہم کہتے ہیں کہ پانی کم خرچ کرنا چاہیے پانی دے کر استعمال کیجیے احتیاط سے استعمال کیجیے لیکن کیسا کرتے ہیں قرآن وجہ ہماری فکر بناتا ہے yeah. وہ یہ نہیں کہتا کہ پانی کم خرچ کرو وہ یہ کہتا ہے افراد الما الشر وہ پانی جو جی تم پیتے ہوتے کہ تم نے غور کیا دل میں ہم سنگلوں کہیں برتاؤ پانی پیتا اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے, اللہ جو تم پیتے ہوا شکر ادا کی تو زمین کے اطراف کھارا پانی پرسینٹ کھارا پانی سے ہماری زمین کھیلی اس میں سے اللہ تبار تعالیٰ میٹھا پانی دیتا ہو میٹھا کھانا اگر نہ ہو تو ہماری زندگی مشکل ہوگی اللہ تعالیٰ نے دیا کرنی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا فضل ہے جو سب ختم ہو جائے کھیتی ہے آپ خوش ہو جاتا ہے کہ ہم کو کھیتی اچھی فصل کس کی طرف سے یہ فصل افراد ایک سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرتا ہے کیا, کیا جو تم نے کبھی غور کیا تم نے پک ہو, آنتم کیا تم اسے فصل ہو گے اس کے اگر ہم چاہیں تو اس کو گھوسا کر کے رکھ دیں گے پھر اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے باتیں بناتے رہے گا یہ ہو گیا یہ ہو گیا فلان زنے, فلان اس کی وجہ سے نہیں ہے یہ نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو گھوسا کر دیا ناکارہ کر دیا اچھی فصل ہوتی ہے ہوا تیز چلتی ہے ختم ہو جاتی ہے کچھ کیڑا لگ جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے مختلف قسم کی وجوہات ہوتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے آپ کو سبق دینے لیے آپ کو سکھانے کے لیے آپ اللہ کے بٹ جائے تو قرآن کو بڑی خیر کی بات یہ آپ کی فکر بناتی ہے آپ کا مزاج بناتی ہے قرآن کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہے قرآن مجید کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن عظیم ہے اور آپ کی بھی عزمت رسول سیکھتے ہوئے دولت مند ہے شہرت والا ہے بہت بڑا آدمی ہے بہت کچھ ہے اس کے پاس نہیں معیار یہ ہے کیا وہ قرآن مجید سیکھتا اور سکھاتا ہے کیا اس عصمت والی کتاب سے اس کا تعلق ہے کہ اگر ہے تو وہ بڑا قید مطلب قرآن والن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہی عظم پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی عصمت کا ایک عملی پہلو یہ ہے وہ دوسرا عملی پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کو اعلیٰ اخلاق کا ایک مجسمہ بنا رہا ہے مجسم بنا صحابہ نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے آپ علیہ السلام کے اخلاق قرآن جیت تھے تو قرآن, قرآن جیت کا ایک اعزاز ہے عملی پہلو یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اخلاق اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن میں ایک حوالہ دوں گا میں رمضان کے مناسبہ سے وہ تخوے کا رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے پرسی تاکہ ہمارے اندر تخوا پیدا تخوا یہ اچھے علاق کیا بنے اللہ کے نزی سب سے اچھے وہ ہیں جو تخفے تو تخوہ کیا ہے قرآن مجھے ہمارے ساتھ تفسیلتا پہلی بار تو یہ کہتا ہے کہ تخوا کیا اللہ سے ہے اچھا رسمت مخافت اللہ رسول ہیں سب سے اچھی اعلیٰ ترین حکمت. یہ کہ اللہ سے ڈر اگر اللہ سے وہ نہیں ڈرتا تو چاہے کچھ بھی ہو اس کا کوئی مقام ہے. تو اچھے اخلاق کا مالک پرانی مالک ہم کو بناتا ہے اس طرح سے بناتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ کا اللہ اللہ سے ڈرو جو امام اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے وہ رب ایسا ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہو صبح ڈرتے شام نہیں ادھر ڈرتے ہیں ادھر نہیں اس معاملے میں ڈرتے اس معاملے میں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے حقہ تبادی کا تکاتی مطلب یہ کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس حاصل سے اللہ سے ڈرنا چاہیے غلطم و تلّہ سے تمہیں موت نہ مگر اس سال میں مسلمان مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو تقوی ہے اللہ کا جو غوف ہے وہ مرتے دب تک کرنا چاہیے یہ بہترین اور آئیڈیل شکل ہے تمہارے سامنے رکھنا ہے اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے اگر آپ کو تیراکی حاصل کرنا ہے اگر آپ کو معاشرے میں کوئی مخاب بنانا ہے تو آپ کے ذریعے کو بھی پیدا اللہ سے ہونے والے کا اور اللہ سے کرنے کا معاملہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا ہونا چاہیے بلا مسلمان ہماری زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں ہم تین طرح سے اوپر جان دیتے ہیں یا تو کھڑے دے کر انجام دیتے ہیں یا تو بیٹھ کر یا جو بھی کام ہم کرتے ہیں जबकि इस्लाम के میں کھڑا رہا ہوں کھڑے رہنے کا جو بھی کام کرتا ہوں دوڑ دودھ ہے بزنس کرتا ہوں بہت سارے معاملات کرتا ہوں کھڑا مطلب اللہ چاہیے اللہ کا قومی رہا ہوں تو اسلام نے تو بیٹھ نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سسلے کہ کس طرح سلم کو بیٹھنا چاہیے جب فرماتے ہیں لا کر کیا ہے میں ٹیک دے کر نہیں کھاتا تو کھانا کھاتے ہوئے کس طرح سے بیٹھنا چاہیے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے بیٹھیں نہیں کھانا چاہیے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لئے کہ کوئی دوسرا کام کھانے کا ہے تو اللہ کے جسم نے فرمایا کہ میں ٹیک دے کر نہیں کھاتا مطلب تو بیٹھنا کس طرح سے یہ ہم سکھایا بیٹھیں گے اس طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اگر اللہ کا خوف ہمارے اللہ کا خوف ہے تو آپ نہیں دی. دیل اسلامی درد اور جب میں لیٹ جاؤں تو, تو زندگی ہماری ہوتی ہے جب آدمی سوتا ہے تو بس اس کی زندگی کا ایک طرح سے خاتمہ ہو جاتا ہے اس وقت بھی کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے سو جائے اگر رات میں آپ بیدار ہو آپ اٹھ گئے تو کیا کریں بتایا گیا کہ آپ کیا کریں اللہ کے ساتھ مانتے ہیں کہ آپ کی بیدار ہو جائے کسی وجہ سے بیدار ہو اگر آپ حضور کر کے دو لگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو بتا دیتے اللہ نے ہم کو کھایا تاکہ ہم رک نماز پڑھ کے دعا کریں بہت سے ہماری ضروریات ہوتی بہت اپنے معاملات ہوتے ہیں تو اچھے اخلاق یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام معاملہ کو اللہ بینک میں ڈپاز رکھتے ہیں اتمن میں رکھ بینک میں اطمان ہو جاتا تو اہل ایمان کے بارے میں کہا کہ آتا ہوں کہ میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں میرے تمام معاملات اللہ کے حوالے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اسلام اسلام جب آرام فرماتے سوٹے جو دعا پڑھتے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں بہت سارے کام ہیں کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے کچھ باقی ہیں اب میں لے رہا ہوں تو میں تمام معاملات تیرے حوالے کریں گے تازہ تم کر اٹھیں اللہ کو ہمت دے گا ہمت دے گا حوصلہ دے گا وہ اللہ کا آدمی بڑا حساس ہوتا ہے بشرف حارث رحمۃ اللہ بڑے پائے کے بزرگ ان کی بہن وہ بھی بڑی مومنہ تھی ان کو کچھ خیال آیا انہوں نے حضرت امام اور ملیفا سے سوال کیا سوال بڑا عجیب تھا انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت روشنی میں کپڑے بنتے ہیں کپڑے بن کر بیچتے ہیں اور جب چراغ کی چراغ جب بن جاتا ہے کسی وجہ سے تو ہم اوپر جاتے کر چاند کی روشنی میں بنتے ہیں تو انہوں نے یہ سوال کیا کیا ہم گاہک کو یہ بتائیں کہ یہ चरा पे रोशनी बनाए चांद क्या दोनों में रोशन होगा तो बहुत अच्छा हो होते हैं कम रोशन होगा कम होते हैं तो बताए है। तो ये जो अहसास है ये तकवासे ऐसे मियाल हमारे दिल में आते हैं कि जहाँ आम तौर पर नहीं जाते ऐसा भी हो सकता है تو یہ تخوہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ ساتھ اللہ ہے ایک تخری کا پہلو یہ ہے کہ اللہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے یہ آپ کو انسپائر کرتا ہے کہ آپ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ سے ملاقات کریں برت اللہ تخری کا ایک پہلو یہ تم جان رکھو کہ اللہ سے تمہیں ملاقات ہے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تم کو اللہ سے ملاقات کیسے سورج اللہ تعالیٰ سورج ڈبا ہے ڈوب رہا ہے تو جو لوگ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے نکل کر یہاں ڈوتا ہے میں پیدا ہوا ہوں ایک دن مر جاؤں اس کا جو پریکٹیکل انفلس آپ کر سکتے سورج نکل رہا ہے ڈر رہا ہے وقت ختم ہو گیا تو میرا بھی ایک دن وقت ختم ہو گیا تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اللہ کے پاس جو واقع ہے یہ میری عمر جا رہی ہے ہر سیکنڈ میری عمر ختم ہوتی ہے آپ کی ختم ہوتی ہے پھر وہ عمر دوبارہ نہیں آئی وہ توانائی ختم ہوتے جا رہی ہے پیسہ ختم ہوتا جا رہا ہے ماں سے ختم ہوتے جا رہا ہے آپ دیکھتے چلے جائیے زندگی کے مان لیے کہ پل پل سب سے دور ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دور ہو رہا ہے اس لیے کچھ چیزیں آپ سے قریب ہو رہی ہیں کہ دنیا تمہاری پیدا کی گئی تم آخرت کے لیے پیدا کی یہ دنیا تمہاری جو چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو کہ آپ آخرت کے لیے پیدا کیے جس طرح سے دنیا آپ کے لیے کوئی روک نہیں سکتا دنیا کو اسی طرح سے آپ کو بھی کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے بات حاصل کے بار پہنچ کر ہی اللہ سے ڈرو اللہ کا اللہ, اللہ یہ اللہ سے یہ اللہ کا جو شوق ہے وہ بڑا سے نہیں ڈرتا ہے اللہ کا شوق موت اگر ہے تو اس ہم اللہ, کریں. اللہ کا آغاز موت سے کا کرتا تھا پل بھر میں کر دیا ایک صحابی نے کہا کہ, اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جنگ بول رہی ہے جاؤ, جاؤ. کہاں جاؤں گا, جاؤ گا? جنت تو کھجور کھا لیتے ہو صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھجور چھوڑ دیے اور گئے لڑے ان کا ان کی شہادت بات یہ سوچنے کی یہ کہ آپ نے کھجور پھینکا نہیں الخا کے مطلب چھوڑنے کے ہوتے چھوڑنے میں پھر فرق ہوتا ہے پھینکنے تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے چھوڑنے میں تو وقت نہیں لگتا سیکنڈ کا بھی فرق ہو سکتا ہے تو جن لوگوں کو اللہ سے اللہ ایسا نفس مانتے ہیں جو تج سے ملاقات کا اپنے رکھتا ہوں دعا کیوں کرتے ہیں دعا ضرورت کے لیے کی جاتی ہے جو دعا کرتے ہیں اسے کرتے ہیں کہ وہ ضرورت ہماری ہو جائے تو اللہ سے ملاقات کی آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شوق ہونا چاہیے اللہ سے ملاقات اور یہ شوق ہے تو یقیناً آپ نیک عمل میں اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ نے کائنت اس طرح سے بنائی ہے کہ آپ کو یہ ہر دن ہر پر میسیج کہ ہونے والا ہے. یہ ختم ہونے والا ہے ہاتھ میں ہمارے جو بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ستاروں کو دیکھتے ہو ان سے تم کیا سبب لیتا ہوا یہ, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے اس کی رہی ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کرو کہ تم کو اللہ سے ملاقات کر کے سورج نکل رہا ڈوب رہا کسی اور یہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ایمان کی بات ہمارے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے محلت میں ایک اور سورج ہم دیکھا پھر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اللہ سے ملاقات کا شوق آپ کو عمل میں ابھارتا ہے آپ کی زندگی کوئی عمل میں گزرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے بمن کانا یا جو لمحہ عربی فلیام اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے اگر آپ کے دل میں بات پھیل گئی آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تو آپ کی زندگی نیک عمل میں گزاری اچھے عمل میں گزاری تو اچھے عمل الجام دینے کے پشت پر اس کے بیک پہ جو بات ہوتی ہے وہ یہی کہ اللہ سے ملاقات ہے اور یہ اللہ سے ملاقات کا شوق آدمی تھوڑا نیک کما تھا <سؤال> محطش محطش کہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان اللہ سے خواہش مند ہو تو اللہ تعالیٰ کا خواہش عزبت ملاقات کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے اگر ملاقات کا شوق نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی شوق نہیں ملا تو یہ تقویہ ہے تقویہ کے دو پہلو ہے تخوہ اخلاق کا بڑا ہی اعلیٰ ہے قرآن کو دنیا میں, میں کامیاب کرتا احلاق ہے سامان میں زندگی کی اسی طرح سے اخلاق نظر اللہ تعالیٰ اللہ کے اللہ تعالیٰ تمہارے طرح سے تقسیم کیا ہے جس طرح سے اخلاق تقسیم کیا یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ علی علیہ اصلاح وسلام نے اس کی تصویر بتائی تو یہ کہ اللہ تعالی نے جو ان کو آزاد دی ہے ان کے ذریعے سے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں یہ ہماری آنکھیں آنکھ سے ہے اخلاق ظاہر ہو سکتا ہیں ہاتھ ہیں ان سے اچھے اخلاق ظاہر ہو سکتا ہیں تو اللہ تعالی نے اخلاق میں تقسیم کیا جس طرح سے اللہ تعالی نے رسم تقسیم کیا اسی طرح سے اخلاق کو تقسیم کیا تو اخلاق کی اصل میں دین اسلام اس کی تعلیم دینے کے لیے رسم کو دنیا میں محدود فرمائیں تو قرآن مجید کے عصف کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب اللہ تعالی نے اس کو نازل فرمایا اور کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا رب العالمین کہا عزی الحکیم کہا اس اس رب کی طرف سے ہے جو عزیز الحکیم پھر اس کے بعد میں اس کی تفصیلات بتائی گئی کہ جب یہ قرآن مجید پڑھا جائے تو آپ کو کس طرح سے سننا چاہیے قرآن مجید کس طرح سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کے آداب کیا ہیں ایک جگہ یہ کہا کہ اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازم کیا جاتا تو وہ ریزا ریزا ہوتا ہے اس کے معنی کیا یہ بھی عظرت کا اظہار ہے ایک طرح سے اس کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ کو حص دیتا تمیز دیتا جس طرح سے انسان کے پاس ہے اور جب اس کو حکم دیتا کہ ایسا کرو ایسا کرو جیسا ہم کو حکم دیا ہے اور اس کو ڈراتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈرایا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ پڑ جاتا ریزہ ریزا, ریزا اس قدر ذہنوں بات اللہ تعالی کریں تو اس سے ہم کو یہ بتائی بط, بط, جا رہی ہے کہ ہم کو بھی درس لینا چاہیے بے حضی میں نہیں گزر بے حصی کا معاملہ ہمارا اپنا نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید جب پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ایمان میں تازگی آنی چاہیے یہ اگر سٹیج آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید بڑا ایک کا <laughs> یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید عصمت والی کتاب تو ظاہر کے پڑھنے والے بھی عظیم ہوں گے اس کے پڑھنے والوں کی بھی عظمت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیسے کی اللہ سے اور مختلف طریقوں سے آپ اللہ سے ڈری اللہ سے ڈری وہ تمہارے ساتھ ہے وہ ماں کو میں نمک وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی پھر دوسرا پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کریں یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ صاحب اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن جیت کا صحیح صاحب مشہور فرمائے اس کی آیت پر غور کرنے کی توفیق فرمائے اس کی آیت پرنے پر کی پر تفریح فرمائے اس کی آیت کو امن نمی زندگی میں ڈھالنے نافذ کرنے سوالات کے لیے ٹائم ہے